میرے <تصحیح> مرشد محبوب سید مقبول مرشدی مولا مجدد مجدہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمت کے ناز شریف کے شاہ یہ شہر کا اثر دیکھتے ہیں <تصحیح> یہ آگے سحر کا حصل دیکھتے ہیں یہ آگے سحر کا حصل دیکھتے ہیں کے کشان ہو سہل دیکھ مدینے کے شاموں سہل دیکھتے ہیں یہ آگے سہل کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شاموں سہل دیکھتے جزے آپ گا قدر دیکھتے ہیں ملائکی پاپ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی غلامی کا صدقہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پیرشاد فرمایا ان کی تاریخ فرمائی ادیل حضرت مہمنی کا اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی توازو اور مٹے رہتے ہیں. بہت طوازوں کے طوازوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور کافروں پر زبردست ہیں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بھی توادو کر رہے ہیں اور میدان جہاد میں کہہ رہے ہیں کہ حقیق فقیر عبد القدیر آپ سے جہاد کرنے کو آیا ہیں تو مگر ان کی شان یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی مٹے ہوئے رہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں حضرت ابو ابو ابو در دفاری رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی جی حاضر تھے تو وہاں سے حضرت ابو ذر دکھائی رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے ابوربر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ کو بہت خیر اور پوچھا گئے آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور شہرت ان تک اور مایا کے زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے ان کی شہرت تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رضا تبو سر کیے شہرت ملائق کیا کس وجہ سے تو انہوں نے دو وجہ ایک تو فرمایا کہلاوتی سورہ خلاس اللہ اللہ مسمت البوت اس کی تلاوت کثرت سے کرتے اور دوسری وجہ بیان فرمائی ہی مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے کچھ ہونا میرا دل تو فاری کا سبب ہے کچھ ہونا میرا دل تو فاری کا سبب ہے یہ ہے میرا احداز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور ہے دل کی یہ آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں اور اس پر ہے مجھے ناز میں کچھ بھی نہیں یہ حضور صلی اللہ کی غلامی کا یہ اور کتنے مقرر صحابہ حضرت اور حضرت رضی اللہ اس قدر مٹے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ اور دیگر جتنے بھی صحابی تھے سب کتنے مٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر قربان اور پیدا ہوئے تھے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سب کا <سلام> غلامی سے تیری غلاموں باہ ملائک صحیح پوپ دیکھتے ہیں ملائک تر دیکھتے ہیں مدینے کے جامو تجلی جو ہے سات گمبت ہر دم کا جلدی جو ہے سات گمبت ہر دم اسے کشمر دیکھ جس مومن کے دل میں ہی حضور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کی نظر سے یہ گنبد خزرہ کا گل ستا کبھی اس کی نظر میں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جس کہ وہاں حاضری ہوتی ہے یا, یا یہیں پر کوئی مناظر نظر آتے ہیں لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رود افتس اور گنبد خزرہ نظر آ تو نظر کہیں اور پھیرتی بدل کرتی بڑی بڑی وہاں عمارتیں اور محلات بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے پالیشان بلڈنگ بنی ہوئی لیکن اس, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس کے اس کے عید کی لذت کو بیان نہیں کر سکتے کیا کیا بات ہے اس کے اندر اللہ جب نظر پڑے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ کہیں نظر ہٹانے کو جی بھی نہیں کرتا تجلی جو ہے ساد دم تجلی جو ہے ساد گمبدر دم اس کشم سو کمر دیکھتے اسیر کشم سو کمر یہ آہ سٹر کا مدی کے شاموں سٹر دیکھتے ہیں نے کا جو دیکھ کر مدینے کا جو ریا دیکھ کر جب حال جگر دیکھتے ہیں عجب حال پل بو جگر دیکھتے ہیں برا آگے دل دیکھتے ہیں بل دیکھا अक्टूबर uh -oh, uh -oh. ہاں <تصال> بہت مشکل ہوگا صاحب نے بتایا کہ درخت کے تائے کے نیچے اس وقت آرام, رہے, درخ درخ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں کوئی پہرے دار نہیں کچھ بھی نہیں اچھی تھے اور ایک جس صرف لنگی جسم پر تھی جس سے تھا آرام فرما رہے تھے دونوں دیکھ کے تھر تھر کاپنے لگے کیا بات تھی کہ ان کا کیا روگ تھا معلوم ہوا کہ جس کے دل میں تعلق کی دولت ہوتی ہے یا اللہ تعالی کی حمت ہوتی ہے اس کو اس کی وجہ سے وہ کاپنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار المبیا محبوب خدا محبوب قائمہ سردار المبیا سید الم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح تھا فرما دیتے کہ ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب جاتا ہے اور جو, جو صفات حیات میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات جو ہے بادل حیات بھی یعنی دنیا سے تشریف جانے کے بعد بھی وہی وہی صفات ہے جو راضے جو حاضر سلاسی ہوئے, ہیں جو حاضر سلاسی ہوئے ہیں تو بندار دے رو دار دے دیکھتے ہیں یہ آگے شہر کا سر دیکھتے ہیں مدینے کے شام ہو سہر دیکھتے جو جانی سے لاکر نام رے والا ٹہرے ہیں درد دل کے جو دل کے باپ دے کر جو تجوی حس رت اور بونے آ गम से टुक हो गए दिल के मगर गम से टुक हो गए दिल के मगर दिल के हर दल में है अनबारे हो दिल के हर दल में है अनबारे غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر دل کے ہر ذرے میں انبار ہو ان کی جانب سے محبت کا میرے ان کی جانب سے محبت کا میرے انتہا ہے ر شکا تر دو انتہا ہے ہر شکا آل ان کی جان سے محبت کا میرے انتہا ہے ہر شکا آل تج پرو حلدم اے پر ہو میری دولت میں جانو میری دولت میں جانو اے پر ہر حردم میری دولت میں جانو اگر میری دولت میری جانو اگر حضرتوں کے دن اگر ہے راہ میں حضرتوں کے دن نگر ہیں رام میں سامنے جلوے ہیں ان کے کو خوب سامنے جلوے ہیں ان کے کو کو حسرتوں کے ہیں رام میر تام میں سامنے جلدے ہیں ان کے ایسی چکروں کو نہ دیکھوں میں کبھی ایسی شک لو کون دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے ایسی شک لو میں کبھی آپ جو دور ہوں باز حسن پرستی کرتے ہیں صورت پرستی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے کمانڈر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے عشق پرست ہیں بڑے حسن پرست ہیں اور بڑے قطردان ہیں حسن کے ظالم یہ بالکل گٹیا آدمی ہے کمینہ آدمی ہے جو سوتوں پہ مرتا ہے وہ کمی ہے حضرت نے فرمایا میرے منشرے محبوب ہے یہ انگور کا کیڑا جو ہے جا, جا رہا تھا اس کو کسی کیڑے نے کہا کہ دیکھو سامنے انگور کا درخت ہے اس پر چڑھ جاؤ اور دیکھو ہرے پتوں سے گزرتے ہوئے اور تھوڑا آگے چلے جانا وہاں انگور ملے گا اس کا جوس بہت مزے دار ہوتا ہے اب یہ ظالم چڑھا درخت کے اوپر اور ہرے پتوں ہی کو جو ہے اس نے جوسنا شروع کر دیا اسی کو کھا کھا کر اسی کے بھگتا رہا اور رہا اور کھاتا رہا حتیٰ اسی پتے جان دی یہ تالم اگر حضرت مجاہدہ کرتا تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا تو خالقِ انگور کو پا جاتا اور پا جاتا لذاتے لزات لہلا کیا کیا بیچ خالقِ خالص لذاتے کائنات کو پایا جاتا خالے پہ ہوش نے لہ کو پایا جاتا یہ تعلیم بہت ہی گھٹیا درجے کا آدمی ہے جو سوتوں پہ مرتا ہے پیشاب چہانے پہ مرتا ہے دیکھوں میں کبھی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 مشکل یہ سر پیک دیکھ ہے سالم شہیدوں کا لہو میرے مشکر مشالے بنواتے تھے کہ ایک دن میں ستر صحابہ نے جانے تھے اور ساری ستر نہیں ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ صحابہ نے اور نے تبا نے اللہ نے اللہ کے نے گیاروں کہ انبیاء نے بھی اللہ پر جانے پیش کر دی اور ایک کیا سو سو جانیں عطا ہوتی تو وہ سو جان بھی اللہ پر فدا کر دیتے لیکن ہم سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی کتنے افسوس کی بات ہے کتنا یہ ملک کہلانے کے لائق نہیں ہے ان ظالم کے سینے میں انسان کا دل نہیں ہے یہ سہر اور کتے سے بھی پتہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر سوتوں پہ مرتا ہے تجھ کو کیوں مشکل نہیں ہے یہ سر پہ نظر دیکھ ہے ظالم شہیدوں کا لہو دیکھ تالم ظالم شہیدوں کا لہو ڈرتے دل کے واسطے دے کر جسو تب میں حسرت اور شکر کرتے ہیں تمہیں حسرت سے ہم دیکھو یہ اللہ والوں کا مسئلہ ہے حسرت بھی کھاتے ہیں اور اس میں شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ نعمت آپ نے کافروں کے لیے رکھی یا اپنے دوستوں کے لیے آپ نے رکھی ہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے راستے کی حسرت اور غم اٹھانے کی توفیق دی اور جو جو آدمی تکبر کرے کہ ہم باہر تو کام کرتے ہیں بہت غم حسرت کھاتے ہیں اور اپنا کمال سمجھے اس کو تو یہ ظالم یہ بھی کمینہ اور گھٹیا درجے کا آدمی ہے غم حسرت اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کی مہربانی سمجھو ان کا فضل سمجھو شکر کرتے ہیں رام حسرت ہم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کے روپے میں حسر تھوڑی ساتھ میں سے انعام بھی دیتے شکر کرتے ہیں رام حسرت ہم دیکھ کر یا رب تیرے جامو تو دیکھ کر یا رب تیرے جامو سب شکر کرتے ہیں غم میرے حق ہم دیکھ کر یا رب تیرے جامو صبح ڈرتے دل کے بات کر جب ہس رکھے دید اپنا ہے دو حضرت دادا دید افسن ہے گو حسرت ددا دیدے دل دیکھ کی ہے نوروئے فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے آنکھوں کی برسات لے کر دل کی بصیرت عطا فرمائی جس جس اپنی نگاہ کی حفاظت کی اس کے دل کو اللہ تعالی بصیرت عطا فرماتے ہیں دل کی بصیرت عطا فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہر ذرے میں اللہ کا نور دیکھتا ہے ہر ذرے میں اللہ کو دیکھتا ہے ہر ذرے میں کائنات کائنات کے ہر ہر ذرے میں وہ اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا اور جس نے نگاہ کی حفاظت نہ کی اس کو کچھ بھی نہ ملے گا اس کو, کو دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں جو نگاہ کی حفاظت نہ کرے وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو اور پیشاب رہے ہیں بھی اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے کو حسرت گئے حا دیدائے دل دیکھتی ہے نور دیدائے دل دیکھتی ہے نور جل سے مبارک کر دی الزامی تشریح گانے بجانے کی حرمت گانے بجانے کی حرمت نہیں یعنی حرام ہونے حرام ہونا گانے بجانے کا حجی سے پاک ہے انا إن رکیت یعنی گانا سننے سے ذنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے ماد پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی منع فرمایا ہے حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہیں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اپنی آواز آ رہی ہے یا نہیں جب صحابہ نے اطلاع دی کہ اب آواز نہیں آ رہی تب آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا آہ جس چیز کو سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں آج امت رات دن اسی گانے بجانے میں غلط ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں انحطال گانا سننے سے جناح کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کا قول علامہ آلو نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود عظی اللہ تعالیٰ کا مادہ بہتر ہوتا ہے जिना जिना। روح نقل فرمایا ہے کہ خدا کی قدم یہ آیت ومین حدیب اللہ آخر گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے سنوا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے مئی عشتری کی آیت نازل فرمائی سرو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نلگنا کما یوم بت النا سر گانا بجانا ایسے بےمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے اب اس کی عبادت اور درجۂ قرب اب اس کو عبادت اور بزرتی اور گبراہ قسم کے لوگ اسی گانے بجانے کے ساتھ قوالی کرتے ہیں اور اللہ رسول کا نام لیتے ہیں بہت گبراہی کی بات ہے بہت خطرناک اور آداب کو دعوت دینے کی بات ہے اللہ تعالیٰ حفاظت ہوتا ہے yeah. افسوس کی بات ہے یہ نہیں جب تین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آج اکمل کی نقم نازل ہو گئی تو جن فرمنا سے سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی نافرمانی کو امت کے بعد نادان لوگ قربائی کا ذریعہ سمجھتے اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اکابل نے سنے لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا لیکن حضور شریعت کو توڑ کر اشاد اور قوالی سننا حرام ہے میں نے ایک زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف عشا کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی تبلے بج رہے تھے اور بیٹھے گردن ہلا رہے تھے تحقیق کی تو قریبی لوگوں نے بتایا کہ قوالوں نے اس وقت شراب کی ہوئی ہے یہ رات بھر جاگ نہیں سکتے نہ اتنی گردن ہلا سکتے ہیں یہ سب نشے میں ہیں بتائیے عشاء کی نماز ضروری ہے کہ شرابیوں سے قوالی سننا ضروری ہے بعض جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قوالی ہو رہی ہے پھر صاحب کو سجا کیا جا رہا ہے اور نماز کا اہتمام نہیں اللہ شامی اتنے آبدین صفا شامی میں اور سلطان نظام الدین اور رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کے چار شرطوں ہیں شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہو یا سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناز شریف ہو تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعثِ برکت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سلّہ سارنگی یعنی گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ نہ ہو سل سارنگی یعنی موسیقی پر حمد و جہاز پڑھنا بےعزی جی اور اللہ و رسول کی ناپرمانی ہے اور چار شرطیں نے بتائیں گی یہ مختصرا بتا دیتا ہوں ایک شرط یہ ہے اہلِ کہ جو سننے والے ہیں وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے نہ سننے بیٹھے ہوں اور دوسرا سننے والا نفس کا یعنی تو سننے والا نس کا بنتا نہ ہو ورنہ اللہ کی محبت کے اشعار کو عشق مزادی میں سمجھ کے اس سے حرام مزہ لینے لگے گا اور فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ مضمون خلاف شرح نہ ہو بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں زمین آسمان کے میں ملا دیتے حضوم کو توڑ دیتے ہیں اور مخلوق کو خالد کے ساتھ سے ملا دیا کبھی خالد کو جو ہے نوز اس کی شان سے کب تر ودا دیا ایسے بے حدود کے اشعار ہوتے ہیں شدنا چاہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ آل لہو لہد نہ باشن یعنی یہ موسیقی کے آلات ہارنگی تبلا ہارمونیم وغیرہ جو بھی آلات موسیقی کے ہوتے ہیں وہ نہ ہو کوئی سن, سننا بجانا سب آرام ہے اور چوتھی شرط ہاں موسیقی کیا ہے ناپاشن بے عش لڑکے جو ہے وہ نہ ہو جو, جو اشعار سنا رہا ہے وہ بے عش نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھ رہے لڑکوں کا اشار وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے سب کے سامنے سن رہے ہوں کے سامنے بےریش لڑکے کا اشار پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو جب دیکھنا بھی جائز نہیں ہے تو اس کی آواز بھی سننا ٹھیک نہیں ہے یہ چار شرطیں رزما نہیں کرضمون سنانا ہے کل نہیں پرسوں جب بھی امن سو کی بیان فرمائی ہیں اور بھی باتیں ہیں بہت سی کام کی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توحیر نصیب فرمائے کہنے والے کو بھی اللہ توحیر مزید فرمایا اللہ اپنی فرما نصیب فرما اللہ اپنے درد محبت کا دم و شان خزانہ ہم سب کو عطا فرما اللہ اس درد, اس درد کا دیوانہ بھی بنا دے اور دیوانہ گر بھی بناتے آلی. اللہ پاک ہم سب کو اپنی فرما برداری نصیب فرمائے سو فیصد فرما برداری ہو یہ نہیں کہ دینیات ہو رہی ہے دکر روزگار ہو رہے ہیں تلاوت بھی ہو رہے ہیں اور دل کے اندر ناز اور تھکن پیدا ہوا ہے یہ خطر بہت ہی خطرناک ایٹم بم ہے ایٹم بم حضرت جو ح صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا کہ جس شخص کے دن میں رائی برابر بھی تک پر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یہ کردار پیدا ہو جانا شیطانی مرض ہے میں کچھ ہوں بس جہاں یہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں کچھ ہونا میرا تو خواہی کا سبب ہے بس یہ اور خواہ ہو گیا حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نظر میں کتے اور صبح سے بھی گر جاتا ہے افلوک بھی اس کی عزت نہیں کرتی اور بس جو کام کرے اللہ کی ازا کے لیے اللہ کی خوشنگی کے لیے کرے اور پھر کرنے کے بعد ڈرتا بھی رہے کرتے رہو بھی رہو ڈرتے بھی رہو مالمی قبول ہے کہ مالومی ہم سے خوش ہیں کہ ہر بات یہ, یہ فکر لگے رکھو حضرت رحم خال ہے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل کو لگا ہوا ہے کہ مال نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال اتنے بڑے مجدد اور ڈیڑھ ہزار کتابیں تصنیف کرنے والی اور قیامت تک ان کی تعلیمات برآمد کر رہے گا اتنے بڑے اللہ والے کیا فرمارے جانے کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو یہ بھی نہیں کہ بالکل بچ جاؤ کام کرتے رہو اور امید بھی رکھو لیکن تھوڑا سا ڈرتے بھی رہو کہ معلوم نہیں قبول ہے ایک اختمال دل میں رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے لیکن اللہ کی رحمت سے وہ امید بھی رکھنا چاہیے کہ بڑے کریم مالک سے واسطہ ہے ہاں حضر حضور اللہ تعالیٰ بھی کریم اور ان کے نبی بھی کری یا رب تو کریم کرے سد شکر کے ماں مائن میاں تو کرے اس کی امید بھی رکھو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھرما لیں گے اپنے کرم کے واسطے سے اللہ قبول بھروا لیں گے اپنی امید امید عبادتوں پر ناز نہ ہو ہماری عبادتیں تو اس لائب بھی نہیں کہ اللہ کو پیش کر سکیں وہ تو ہمارے منہ پہ مارے جانے کے لائق ہیں لیکن وہ بڑے کریم ہیں نالقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں اور ستاری بھی فرماتے ہیں اللہ سے امید بھی رکھو لیکن ایک اہتمام رکھو کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ تھی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اللہ ان کی ان کے شکستگی کو اور ان کے پوچھے پونچے پن کو اللہ معاف فرما دیجیے اپنے کرم سے اللہ اس کی لیپا گوتی کر کے اس کو خوبصورت فرمانی آپ کو گل فرمانی ہے ہم تو دئی ہیں ٹوٹے پوچھے ہیں خطا کار ہیں اللہ. کیا کریں لیکن آپ آپ قریب ہیں ہم, ہم اپنے لائق کام کر رہے ہیں نالکوں کے نالکی ہم کو سزا ہوا ہے لائفی آپ کو سزا ہوا ہے اللہ آپ اپنے شان کے مطابق ہم سے معاملہ فرمائیے اپنے کرم شان کرم کے مطابق معاملہ فرمائیے ہماری نیکیوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے عہدوں پر پردہ گوشی فرماتے اور قیام دنیا میں بھی اور قیامت کے دن اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچا لینا اللہ اپنے بندوں کی ستاری فرمانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ رہتی ہے یہ موقع والا جو ہے موبائل